الحمد اللہ علیہ وحم الحمد الم الحمد محمد السلام علیکم و محمد اللہ وبرکاتہ تمام سامعین کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعو شریف میں سے اولاد میں سے اس میں سے آج درخت نمبر ایک سو پانچ اور مجموعی دعوت کا ہم جی اور ابراد ہمشم سے طار درس نمبر ایک بتیس یا سے جہاں تک میرے ذہن میں ہے تو دو دو ایک سو پانچ درس نمبر ایک سو پانچ جو ہے کل تین درسوں میں دعا اثر جو ہے اثر کے جو مختصر دعا تھی علامہ کا یہ دعا کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ اور جو ہے امید ہے مراد ان درسوں کو سنیں اور اثر کی دعا کی جو ہے مانا مفہوم کو جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس طرح سراعت المستقیم کے اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالی نے علم شریف میں اہمیت عید سراۃۃ المستقیم صوراۃ اللہ عنام تعلیم غیر المعود علیہم کی دعا کو دن میں پانچ مرتبہ سترہ مرتبہ کم اس کا ہمیں پڑھنے کا حکم دے دیا کیوں اس کی سیدھا راستہ جب تک نہیں ملیں گے حق کا راستہ جب تک نہیں ملیں گے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جب تک آپ کو نہیں ملے گا آپ کی ساری کوششیں رائے گان چلی جائیں گی ہاں جی کیونکہ جو کچھ کوشش کرنا ہے حق کے راستے میں کرنا ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کی کوششیں خدا نسہ باطل کے راستے میں ہوتی رہیں تو آپ کی ساری زحمتیں قیامت کے دن ضائع ہو جائے گا اس لیے یہ دعائیں اثر بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ دعا عصر کے وقت پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اور آدمی انسان جب بھی اس کو دعا کے حال پیدا ہو جائے اور ہمیشہ شزۂ شکر میں بھی اور مختلف جہاں بھی دعا پندے کرنے کا آپ کے اندر شوق جذبہ اور اللہ سے محبت امید ہو جائیں وہاں ان دعاؤں کو پڑھا کریں انسان جو ہے ہاں جی کیونکہ یہی دعائیں ہی ہیں جو اللہ ہماری ان دعاؤں کی برکت سے ہمارے ہدایت فرماتے اور ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد جہاں مغرب ہے یہ مغرب کی دعا ہے جو کہ الح الم والہ ختم ہونے کے بعد نماز مغرب کے فرش نماز کے بعد جو عورت پڑھی اس میں مغرب کی خصوصی دعا ہے یہ دعا جو ہے مختصر دعا یہ ہے بسم دعا کو پہلے پر کے سنا دو اور لوگوں کو مبص اللہ الرحمن الرحیم اللہ آئینہ مس و نوا متنا مسکی نوا شرنا فی ظمر مساکین برحمت یا ارحم الرحمین علامہ صلی اللہ محمد علیہ محمد یہ انتہائی مختصر اور انتہائی جامع اور انتہائی نورانی دعا ہے <تصفح> <تصفح> اس دعا کے بارے میں جو ہے علماء نے حسن ترقت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا ہاں یہ دعا آپ نے کب فرمایا اس دعا کے مورد کو ہم در ذہن میں رکھیں اور تو آتا ہے یہ ایسا کے بارے میں اس مبارک دعا کے بارے میں کہ آپ کے محفل و مجلس میں ایک بند مومن نے یعنی یہ بند مومن نے جس نے وہ اللہ کے تاعت گزار تھے ہاں جی کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے ہاں رسول اللہ کی مایت میں بیٹھ کر اللہ صلّہ پر ایمان بھی لائے تھے اور کسرت سے اللہ تعالیٰ کی دعا عبادت کرتے تھے جس کی نظم سے اپنی دعا عبادتوں پر اپنی عبادات پر ہاں عمل عبادات پر اسے ایک نوق فخر تھا کہ میں اللہ کے اتنے کثرت سے عبادت کرتا ہوں بول کے اس کو فخر تھا تو یہی فخر جو ہے اس کے منہ سے کبھی جو ہے نکل آئی جو کہ دعا کا سبب بن گیا ہاں اس نے اپنے عمل پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ کل ہم اپنے انشاءاللہ شاء اپنے کل ہم اپنے عمل کے بلوتے پر ہاں ہم اپنے عمل عبادت کے بل بوتے پر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے یا اس کے شبی کوئی کلام اس نے کہا کہ جس سے عمل پر غرور اور فخر کا بو آتا تھا یعنی وہ آتا تھا کہ ہم اپنے عمل کے بلبتے پر جنت میں جائیں گے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے آپ نے یہ دعائیں مبارک فرمایا اللّہ نامسکین وامد نامسکن واحر فمرت المساکم بے رحمد گاہ یا الحمر رحمین کے قرآم نے یہ دعا فرمایا امت کو یہ دعا تربیت فرمایا تو اس مبارک دعا میں جو ہے اہم ترین چیز جو ہے اس لفظ مسکین کا معنی سمجھنے میں ہے ہاں جی اس مسکین کا معنی ہیں تو ہمیں دعا کی قدر و منزلت معلوم ہو جاتی ہے اس میں اصل نقطہ جو ہے تین دفعہ لفظ مسکین اس مبارک دعا کے اندر ذکر ہوا ہے تو اس مسکین سے جو ہے کون سا مسکین مراد ہے ایک تو فقہی کتابوں میں مسکین کا لفظ آتا ہے مسکین اور فقیر تو وہاں پر مسکین اور فقیر سے مراد عام طور پر قرآن پاک ایک آیت بھی ہے جو صدقہ خیرات کے حوالے سے کہ باب و میں بحث ہوا ہے فکر میں بھی کہ ہم صدقہ خیرات کن کو دے دیں اپنی تو اس مقام پر جو ہے ایک اس کے آٹھ مستحقین قرآن بین ہے ان میں سے ایک جو ہے فقیر اور مسکین کا لفظ آیا ہے. تو وہاں پر مسکین سے مراد تو یقیناً فقیر اور مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں سے نے فقے میں جو تشریف فرمایا یہ فقیر اور مسکین سے وہ لوگ ہیں جن کا گھر میں بھی بچوں کو پالنے کے لیے خود کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو یا تو کچھ بھی نہیں ہے یا تھوڑا بہت ہے لیکن اس سے ان کے اس گزر اوقات نہیں ہوتے ہاں جی کے کے بھی بچوں کے پورا خرچہ نہیں نکلتا ہے یا سال کے فصل اس کے سال کے کچھ مہینوں کا خرچہ تو ہو جاتا ہے پوری سال کا خرچہ اس سے پورا نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو فقیر مسکین کا ہاں فقیر مسکین کا اور, اور ان میں سے جو ہے کچھ علماء کا فقی پر اطلاع ہے کچھ بولتے ہیں فقیر زیادہ تنگت سے مسکین نسبتا جو ہے اس کے اس سے بہتر حالت ہے یعنی فقیر وہ شاخ سے فخر ان سے فخر کے معنی ریتھ کے ہڈی کے معنی میں لے آئے یعنی وہ اس کو تجویز دے دیا وہ سے جس کا ریٹ کے ہڈی ٹوٹ گیا ہے جس وجہ سے اب وہ کہیں ہلنے جلنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو یہاں پر اس بندے کا جو ہے فقیر سمرا تو وہ آدمی جس کے پاس مالی طور پر بالکل خالی ہاتھ ہے کچھ بھی نہیں لہذا وہ, وہ بھیل... کس قسم کے جو ہے مالی شدید کمزوری کی وجہ سے کو ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے گھر کے ضروریات پورا کرنے کے وہ بالکل نہ عال ہو یا کوئی کاروبار کرنے کے وہ قابل نہیں رہا فقیر اور مسکین سے مراد ہاں جی وہ مرا لے لے جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن گھر کی ضروریات مکمل پورا نہیں ہوتے ہیں محتاج ہیں ہاں جی سر قاہ رات کا محتاج بعد میں یہ مانا کہ فقیر کو زیادہ تندس مسکین کو اس سے تھوڑا سا بہتر بعد نے معنی کیا ہے مسکین سے مراد ہے وہ آدمی جو زمین پہ شکن سے ساکن ہونے کے معنی میں جو بالکل زمین گیر ہو چکا ہے ہاں جی ایک بندہ جس پر ایسی کوئی بیماری لائق ہو گیا جس سے وہ زمین سے ہل جل نہیں سکتا ہے زمین سے چپک گیا اصل لوہی معنی مسکین کا یہ سکن سے تو پھر یہاں مسکین باب صدقے میں وہ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور زمین سے کوئی کہیں ہل جل نہیں سکتے ہیں کہیں حرکت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس معنی میں لے کر فقیر یعنی بالکل بے چار آدمی جس کے پاس کسی قسم کی مالی گنجائش نہیں تو بعض کے کتابوں میں اس طرح ان دونوں میں سے بعض نے فقیر کو زیادہ تانداز بعد نے مسکین کو تاند زیادہ تانداز لیکن یہ دونوں فقیر مسکن محتاج لوگوں کا ایک بہت زیادہ محتاج ایک نسبتاً تھوڑا بہت اس کی جو ہے گزار اوقات ہوتی ہے لیکن تمام ضرورتیں پورا نہیں ہوتی ہیں ہاں وہ صدقہ خیرات کا محتاش ہے پھر میں تو یہ مانا ہے تو آئیے یہاں اس دعا میں بھی فقیر سے ملا یہی مانا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں ہاں جی رکھے دنیا میں ہاں جی ہمیں تنگستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں تندرستی کی حالت میں موت دے دے اور ہمیں کل قمند میں بھی انہیں تاندس لوگوں کے زمرے میں ہمیں مشہور کرے کیا یہ معنی ہے اس حدیث کا ہاں اس حدیث کا اس دعا کا ہاں جی یہ معنی ہرگز سے نہیں ہے زنگرمی اس مقام پر یہ معنی نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں یہاں جو ہے چونکہ موقع محل کو آپ سامنے رکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سابی کے حالت کو دیکھ کر آپ نے یہ دعا فرمایا ہاں وہ اس کو اپنے عمل پر فخر کر رہے تھے وہ اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں جانے کی بات کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو ایک لہٰذا دیکھا جائے تو اس کے اتنے کثرت عمل پہ فخر کرتے ہوئے اس کے اندر ایک نوع غرور آتے ہوئے وہ یا کہ اللہ کے رحمت سے ایک نوع بے نیازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہم اب ہم اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں جائیں گے ہاں جی اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا تھا تو وہ اپنے اس عمل پر زیادہ اس کا تقیہ بھروسہ تھا تو پیارے نبی نے وہاں اس کی اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ میں ہمیشہ جو ہے مسکینوں کی زندگی عطا کرے اور مسکین کی حالت میں ہمیں موت دے دے اور وہ شرن ہمیں مشہور کرے ہی زمرہ تلمس زمرہ گروہ گروہ جماعت کے معنی میں ہاں گروہ جماعت مساکین کی گروہ کے ساتھ ہمیں مشہور کرے ہاں جی اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو یہاں پر جو ہے آیا اس تنگ دستی کے معنی میں ہاں جی کہ گون مت پیندے ہو زمرین ہوں ہاں جی جس کو کھانے پینے کی کچھ بھی گھر میں نہ ہو اس ہاں جی اس حالت نے ہمیں رکھے ہاں جی دنیا میں رکھیں تو تنگ رکھے دنیا سے چلے جائیں تو ہاں جو اور موت دے دیں تنگ کی حالت میں موت دے دیں ہاں اور تنگ لوگوں کے ساتھ ہمیں معشور کریں کیا اس دعا کا یہی معنی ہے جو ظاہری لفظ میں سمجھاتا ہے مسکین گام اور ہمیں یہ معنی سمجھا جاتا ہے یہ معنی ہرگز نہیں ہے الزا نے کرام یاؤلو ذمہ رکھیں اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہم مطالعہ کریں تو بھی جو اس دعا پر غور فیر کریں تو بھی یہ معنی ہرگز سے نہیں ہے ایک بات دوسرا عام ترین نقطہ جو ہمیں اس دعا میں سمجھنے کے یہ دعا مستند حدیث کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے ایک دو نہیں بہت سے حدیث کی کتابوں میں آئی ہوئی دعا ہے اور بالکل اسی الفاظ کے ساتھ جو ہے البتہ اس میں جمع کا لواس آہینہ امت نا, آمید نا سے لوظ جمع کا لوظ اس حدیث میں زیادہ تر علم آہینی مسکین و امدنی مسکین اللہ مجھے مفرد کے شکل میں مجھے مسکین کے حالت میں زندگی دے مجھے مسکین کے حالت میں موت دے دے یہ دو لوظ ہے واہ با اور مجھے مسکین لوگوں کے گروہ کے ساتھ محشور کرے اس میں مجھے کے لوہ سے ہمارے کے ہمنگ کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ یہ نام اس کی نام اور اواشرن نا وامدنا یہ تین ہم کے معنی میں اور ہمنگ ہمارے کے معنی میں جمع کے شکا ہے متکلم کے جمع کے شکا ہے اور اس میں واحد مزکلم کا سیکھا زیادہ ہے اے اللہ مجھے مسکین کے حالت میں زندگی دے مجھے مسکین کے حالت میں موت دے چونکہ یہ دعا اجتماعی ہم لوگ غارب میں دعاؤں میں مار اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں تو جمع کی حالت میں پڑھتے ہیں انفرادی طور پر اکیلا پڑھیں تو محرت شکل میں پڑھ لیتے ہیں انسان اکیلا دعا, دعا کریں تو اے اللہ مجھے مسکین کے حالت میں زندگی دے مجھے مسکین کے موت دے مجھے مسکینوں کے زمرے میں معاشور کرے معنیٰ کر لیتے ہیں جب ایک امام پڑھ لیتے ہیں تو وہ کے الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں اے اللہ ہم سب کو جو ہے مسکین کی حالت میں زندگی دے ہم سب کو مسکین کی حالت میں موت دے دے اور ہم سب کو مساکین کے زمرے میں معشور کریں تو یہ جو ہے وہ اس وجہ سے ایک بندے کی طرف سے دعا کریں تو ہم مجھے کہیں گا بہت سے بندوں کی طرف سے جب دعا کریں گے تو اللہ ہمیں کہیں گا ہم سب کو کہے گا یہ لفظ اس وجہ سے تبدیل پھرا ہوا ہے ورنہ اصل دعا تو یہی اللّہ آئینی مس کی نوا مدنی مسکی نو شرنی فی شرنی المساکین ہے جو پہ امبر نے فرمایا اس بندے کو تربیت کے لیے اس بندے کو حقیقت سمجھانے کے لیے آپ نے یہ دعا فرمایا تو ایک تو یہ کہ یہ دعا حدیث کی بہت سی کتابوں میں آئی ہوئی دعا ہے اور تحریک اور کے بزرگوں نے بھی یہ دعا اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور میں سے بہت مشہور کتاب عالیہ اور امام احمد غزالی کی جو ہے کتاب میں بارالعلوم میں بھی اور اس کے کی میائیۂ سعادت میں بھی آئی ہوئی کتاب میں یہ دعا ہے اور متِ حدیث میں آئی ہوئی کتاب ہے یہ یعنی یہ دعا ہے متِ حدیث کی کتابوں میں آئی ہوئی مسلمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے تو اس دعا کا مطلب اور معنی کیا ہے اس کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس دعا کو ہم خلوص کے ساتھ پڑھیں اور اصل مقصد کو دن میں رکھ کر پڑھیں عجہ میں اس دعا کے حقیقی مقصد سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہاں جی اس دور کے جو ہے ہمارے شوشہ برادری کے بہت اس کو بہت بڑے ناموں سے لوگ پکاتے ہیں سکالر بھی بولتے ہیں محقق بھی بولتے ہیں جبکہ اس کا کام ہی تحریف کرنا ہے مواخر نہیں ہے اس کا کام ہر جگہ تحریف کرنا اس نے اپنے مشین بنا رکھا ہوا ہے یہاں جی اس لیے انہوں نے فلاح المومنین میں بھی انہوں نے لفظ مامعہ کو جو ہے متن کتاب کے اندر سے تحریف کر کے نکال دیا باہر لکھا میں نے کوئی سیم ٹو سیم اس کا اسکین کاپی کیا ہے بول کے اور اندر جو ہے متن کتاب میں سے دو جگہوں سے لفظ معامیہ کو نکال دیا اور باہر میں صفحے پر بھی جل پر بھی ہاں جی ادھر سے بھی حلفظِ مامعہ کو نکال دیا پہلے لکھا پھر نکال دیا اس کو کوئی دوسرا جل چلایا جس میں صرف ہاں صرف حلال مون لکھا تو یہ جو ہے ان کی پتہ نہیں کیا تکلیف ان کو ان چیزوں سے تو انہوں نے اس مبارک دعا کو بھی چینج کر دیا علامہ نے مسک اپنے البیک لکھا ہوا ہے سب جانتے ہیں علامہ مسکینن ہی کی جگہ پر علامہ آہین سعید و آمد نے سعید واشرن حضمرت سودا کے کہ مسکین کی جگہ پر سعید کا ملباً لکھا ہو معنی کے لحاظ سے وہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند دعاؤں میں سے ہے آپ کون ہوتا ہے دعا کو چینج کرنے والا اور حضرت امیر کا بیس حضردانی جیسی ہاں جی طریقت میں ایک مرشد کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے آپ کے کمالات کو دنیا پر قبول کرتے ہیں آپ کے کمالات کو دنیا کے جو ہے بہت سے تصوف کے صلاحثل میں آپ کا جو ہے سلسلہ آپ علی، آپ علیہ رحمت تک پہنچتے ہیں ہاں آپ کے ولی اللہ ہونے میں آپ کے ایک عالم ربانی ہونے میں آپ کے مرشد کامل ہونے میں امریکہ بی صدر رحمۃ اللہ کے کسی کو شک نہیں ہے ہاں جی وہ عظیم حسی اس دعا کو عام اللہ مسکیناً کی دعا ہمیں وظیفہ کے طور پر دے رہے ہیں اور یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خود کا دعا ہے اور مستند دعا ہے اس دعا کو چینج کرنے والا چینج کرنا یہ اس دعا کا حقیقت سے نا ہونے کی وجہ سے انہوں نے چین کیا ذہن اس دعا کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ دعا کیا ہے اس کو چینج کیا اللہ سب کو ہدایت کرے اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں میں عملیات میں تبدیلی کرنے والوں کو جو ہے اللہ ہاں جی ایسے محققین کو اللہ جو ہے میں اس کے بارے میں کیا کہ اللہ ان کو ہدایت دے, دے دے یہ دعا کروں گا اور ان کے جو ہے پیرکاروں کو بھی ہدایت دے دے تو انشاءاللہ شاء اس دعا کے بارے میں مزید تحقیقات میں کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کے درس میں اتنا یہ